وَمِنْ بن آیات ہی وَالنَّهَارِ و کمبل و نہار اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سےکمت اور اس کے نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وق اور دن میں بھی دن میں بھی خیرولا انسان کرتا ہے اور رات کے وق سونا ہے وفا کم فند ہی کہ پھر مکیا اوق جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو اس کے لیے بھاگ کرتے ہو محن کرتے ہو ہے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا دل سے سننا وہ من آ جاتے ہی یوریکل برق اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے جب بجلی پہنتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے ماران رحمت آ جائے تو خوف و تما و یونز میں سوائے مار اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی فیوق ہی بل اردم تہا پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان نفیز علیہ کا آیا تلیہ قومی اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے وہ نہ آیا تین تکوت سماؤ بے عمری یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں یعنی یہ سارے جو اجرام سماویہ ہیں یہ بڑے بڑے کرے ہیں بڑے بڑے آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے ہمارا سورج بے ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شہ ہے اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں سٹارز موجود ہیں ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے میدان میں کس نے تھاما ہوا ہے سما اضا دا قم دعوتن میں پھر جو وہ تمہیں پکارے گا بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا تم زمین سے ازا تخرجون تم نکل پڑو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یقین لہو کل ف اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا وہ لہو منفی سماپاتے اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے کل سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں وہ النزی عبدالخلق صما یہ وہی وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پہلی بار تخلیق فرماتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے یا دہرائے گا تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا وہ اہ و اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے ایک مرتبہ کیا ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے دیکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں یا تو یہ کہو گے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی ایک علیحدہ بات ہو جائے گی لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں بلا ان سالتا ہوں من خلق کا سماوات اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اخبار و زمو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی وہ اللہ کو خالد مانتے تھے تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو وہ ہوا اہ وجہ بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے اور ہے بالخیر وہ اس کے لیے آسان ہے وہ لہم العلہ اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں اصل میں مثال کلر سے استعمال ہوا مثلاً مثال لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ وہ مثال کا لسب استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان اس کی بہت بلند شان ہے بلح البصما وات و آسمانوں اور زمین میں وہ بہو الاجیز الحکیم اور یقین زبردست ہے تمال حکمت والا ذرا مسلم سے کو وہ تمہارے لیے تمہاری ہی دیوں میں سے تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے ہر نقم امام ملک امان کم شرکا فی مان ردک لاکو فن تو فی سوا. کیا تمہارے لیے جو تمہارے مل کے یمین ہیں غلام ہیں لوڈیاں ہیں کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رسق دیا ہے ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا وہ شریک تو نہیں ہوگا وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف تصرخہ آقا کا ہے غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا جاتا ہے فلطوفی سواح کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں تمہارے ملک یمین وہ برابر ہو جائیں اختیار میں ملکیت میں تقافون کقیفتیں کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے اس اندیشے کا بھی سد کر لیا جائے کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو کیا اتنی فکر اپنے غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو کقیفتیں کم یہ داشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو کزال کرفسر الآیات قومی یا اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں اللہ بڑا معبود ہے خالی تحقیق صرف وہ ہے کہ کیسے برابر ہو جائیں گے اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو تو کیا تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں تو جب کہ یہ جتنی میں تم نے گڑھ لی ہیں بابود اپنے یہ بھی سب مخلوق ہیں چاہے وہ من گڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیا اللہ وہ سب مخلوق ہیں تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے بر اتباد نذیر و غلب حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی سنت کے ہما یہ بھی امن وما ہو تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی بوہر تصدیق اللہ کی طرف سے سب ہو چکی ہے ممالحم ناصرین اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے فاطم وجہ کل حنیفہ یہ آیات بہت اہم ہے جو آ رہی ہیں آگے اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے فقیم وجہ علی دین حنیفہ تو قائم رکھو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف حنیفہ یکسو ہو کر یہ توحیدی شان ہو کہ میری تاط نسلاتی و نسخی و مہیا یا و مماتی لہ رب العالمی جس چدرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہ حنیفہ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذاتِ باری تعالیٰ پر مرکوز کرو عقیب وجہ کردین حنیفہ فطرت اللہ یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے کل مولودی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہے وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے وہ فطرت اللہ ہے پاباہ دان او مجان او یونت یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے تو یہاں پر مایا فطرت اللہ, اللہ کی فطر الناس آ رہے گا لا کبیر اللہ،, اللہ کی خلق میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ذالک الدین القیم بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین و اکثر اللہ سے لایا لو لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے منی بین تو فاکم وجہ کا خلیفہ اسی کے ساتھ کنٹینیوشن سمجھیے منی بین اور چونکہ پہلے واحد کے سیزن میں تھا تو حضور سے خطاب تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے مکی صورتوں میں تو گویا کی امت سے ہو رہا ہے تو یہاں وہ جمع کا ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو منی نہ اسی کی طرف وجو کرتے ہوئے بتو اور اس سے ڈرو واقف ولا من المشرقین اور نماز قائم کرو اور دیکھو مشرقین میں سے نہ ہونا من الزین فر رقو جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا فرق فرق جو ہے کاٹ دینا توڑ دینا کلو فرقیم کے تو دن عظیم فرق نہ بکول یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا اس فرق نہ بےکول بہرا پان جے نہ آؤ نہ فرق کیا ہے پھاڑ دینا دین کو پھاڑ دینا توڑ دینے کے معنی کیا ہے ایک حصے میں اللہ کی ایک حصے میں کسی اور کی وہ زندگی پھٹ گئی اب یہ زندگی منتشر ہو گئی آپ کی منتشر ہو گئی صرف اللہ کی ہو فدوح مخلسین علین بکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ساری اطاعت اسی کی یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے مسلم والد کی اطاعت ہے والدین کی اطاعت ہے اساتذہ کی اطاعت ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں جس کی چاہو بات مانو والدین کی مانو اساتذہ کی مانو اپنے پیروں کی مانو جس کی چاہو مانو حکام کی مانو، بشرتے کے اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو اللہ تعالیٰ مخلوقی خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو بس یہ قانون ہےزین من دینی نہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ قانون شیعہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے کلو ہزم بمال فلحد اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے اسی کے اوپر مگن ہے کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے بحض ناصد دردم دا اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سختی پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اپنے رب کو اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے سما ادا منہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزا چکا ہے ادا فریق و منہ کن تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شیر کرنے لگتا ہے لیکفرو بیما تعینات کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے رسک ہماری ہے لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں پتمت اچھا ٹھیک ہے جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو چند دن کی زندگی ہے بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی محلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو فصوفت عالم پھر یہ پہ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے کل صوفت صوفت عالم ایک وقت آئے گا جبکہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشم ہو جائے گی احمد اللہ علیہ سلطان الف یہ تک و با کالو بھی کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کی یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو اب یہاں دیکھیں لفظ یہ تکلم آیا جو بات کرتی ہو ان سے یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے مسلح پنہاؤ ہم پیداس ٹو زند پائندو یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے آپ اس سے گفتگو تو کیجیے یہ آپ سے کلام کرے گا آپ سے بات کرے گا تو پوچھا گیا یہ کہ ام منظل علیہ سلطان الف یا تکلم و بیما کانو تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی صنعت اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اب یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے وزاظک میں نازرحمت فرح ہو بے حا اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں پھولے نہیں سماتے وہ انتص ہوں اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے مصیبت آ جاتی ہے بیمار قدمت قیدیم اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اضا ہوں یقرتون تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اب علمی اللّہ و کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو دیتا ہے پھیلا دیتا ہے کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور معاف توڑ کر دینے لگتا ہے راشننگ کر دیتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ان نفیز ان قومی یومنون اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں جو یقین کرنا چاہیں فعا کے غلقربا ہو تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو مسکینا اور مسکین کو بھی وہ ابن صبیر اور مسافر کو بھی ظال کا خیر اللہ یہی بہتر نوش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کا چہرے کے طالب جو فلاح پانے والے جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے بچت ہے اس کی اب اس کی دو شکلیں ہیں یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے جو محتاج ہے ان کو دے دے اللہ کے یہاں عالم ثواب لے لے اللہ کے دین کے لیے لگا دے اس کا بھی عالم و ثواب اللہ دے گا یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حاصل دے, دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں کوئی اور آدمی محنت کرے اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کو محنت کر رہے ہو یا کوئی مشقت کر رہے ہو اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں یعنی بچت جو ہے آپ کی سیونگز جو ہے آپ کی یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے یہ افو ہے اس کو خرچ کر دینا چاہیے ایمان کا تقاضا یہ ہے یہ سلونا کا مادہ یہ ان وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے محتاجوں کے لیے غربا کے لیے صرف کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ جو دیا جائے تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے یہ ساری چیزیں ہیں بش لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام متو ہوئے ہیں تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزارمت پر دے دیں مزارمت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا اگر تو کوئی دفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے جس کے ایک پاس وہ سرپلس بنی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا یہ تو تفاصیل بات کی ہے لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق تھی سبیل اللہ ورسس سود ربا کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عید و ثواب حاصل کرنے کے لیے یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں فما تے تم ربر تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لے یرب و افی اموال الناس تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں فلاں یرب و اللہ کے یہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی بماعت ہے تم ان زکات جو تم زکات یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے خیرات ہے تری دج اللہ ہے اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ مراد وہی اللہ کی رضا فولہ کہ مرم یہ لوگ ہیں جو اپنی بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں دس گنا ملے سات سو گنا ملے اس سے بھی زیادہ ملے لیکن یہ ہے لوگ کے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی